السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على ملى النبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقده من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ صورت آیت نمبر 283 سے لے کے آیت نمبر 286 تک پڑھیں گے 283 میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تم کسی سے لے لو اور اس کے پاس بطور ایمانت کے کوئی چیز رکھ دو تاکہ جب تم ادار اس کا اسے واپس کرو تو تم اپنی چیز واپس لے لو یہ حالت سفر میں اور حالت اقامت میں دونوں طرح دونوں حالتوں میں جائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے مدینہ میں ایک یہودی سے کچھ جو لیے ہوئے تھے اور گروی کے طور پہ اس کے پاس ایک زرا رکھی تھی تو پتہ چلتا ہے کہ حالت سفر میں بھی ہم ایسے کر سکتے ہیں اور حالت اقامت میں بھی اللہ فرماتے ہیں وہ ان کن اور اگر تم ہو الا سفر ان سفر پر ولم تجدو اور نہ تم پاؤ کاتباً کوئی کاتب فرحان تو گروی کے طور پر مقبوضہ قبضے میں دے دی جائے کوئی چیز فعین امینہ پھر اگر اعتبار کرے بعض حکم بعض تمہارا بعض پر فری عدل لدی تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جو اس کا اعتبار کیا گیا امانت اس کی ایمانت ولیت تک اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے رب بہو جو اس کا رب ہے اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کے پاس گروی کے طور پہ کوئی چیز رکھتا ہے اور جب اس کو اس کا ادھار واپس کر دیتا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اس کی گروی رکھی ہوئی چیز واپس کرے ولا تک تم شہادہ اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو وہ میں یک جو کوئی چھپائے گا گواہی کو فعن تو بے شک وہ آتمنگ گناہ گار ہے قلب اس کا دل و اور اللہ بات تعملہ جو تم عمل کرتے ہو علیم ان کو خوب جاننے والا ہے للہ ہی اللہ کے لیے ہے مافی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ ان اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے جو تمہارے دلوں میں ہے او تخو یا تم چھپاؤ اس کو یو حاصب کم اللہ اس کا حساب ضرور لے گا تم سے فیغ فرو پھر وہ بخش دے گا علیم جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا اللہ علیہشین قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے آمن رسول ایمان لائے رسول بیما اس پر جو نازل کی گئی ہی ان کی طرف میروب بھی ان کے رب کی طرف سے والمومنون اور تمام مومن بھی کلون یہ سب آمن آمن بلّہ امان لائے اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے لا و کو نہیں ہم جدائی ڈالتے بین احا دن درمیان کسی ایک کے میں ہی اس کے رسولوں میں سے وقالو اور انہوں نے کہا سمیانہ ہم نے سنا یہ مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ ان کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے سن لیا ہم نے مان لیا غفرانہ کا اللہ ہم تجھ سے تیری مغفرت چاہتے ہیں رب بنا اے ہمارے رب و الاقل مصیر اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے اللہ یُکلف اللّہ نہیں تکلیف دیتا اللہ نفس کسی نفس کو اللہ مگر وس آا اس کی وسعت کے مطابق حدیث میں آتا ہے کہ جب اس سے پیچھے والی آیت نازل ہوئی یعنی لہٰذ سماوات و مافل عرض و ان تبدو مافی کم اوتکا کم بہ اللہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی کہ جو تمہارے دل میں خیال آتا ہے یا تم اپنی زبان پہ کچھ لے کے آتے ہو تو اللہ ضرور تمہارا اس پہ محاسبہ کرے گا صحابہ بڑے پریشان ہو گے کہنے لگی اللہ کے نبی دل پہ تو ہمارا اختیار نہیں دل میں کئی طرح کے وسواس کئی طرح کے خیالات آ سکتے ہیں تو تب اللہ رب العزت نے یہ والی آیت نازل کی لا یکلف اللّہ نفسَََََ اللہ وصح اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق اس کی طاقت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے جب تک وہ ان خیالات پر عمل نہ کریں یا وہ خیالات اپنے الفاظ میں نہ بیان کریں یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے اللہ فرماتے ہیں کہ لہٰ ما کا سبق اس کے لیے ہے جو اس نے بلائی کمائی یعنی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اسی کے لیے ہے وہ اسی پر وبال ہے مک کا جو اس نے برائی کمائی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اسی پہ وبال ہے ربنا اے ہمارے رب جو نیک اللہ کے بندے ہیں وہ دعا کیا کرتے ہیں رب سے مانگتے ہیں مانگتے کیا ہیں ربنا اے ہمارے رب لا تو آخذنا نہ تم واقزہ کرنا ہمارا ان نسینا اگر ہم بھول جائیں او اختانا یہ ہم غلطی کر جائیں ربنا بنا اے ہمارے رب ولا تحمل اور نہ ڈالنا علینا ہم پر اسرن بوجھ کما حمل جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا اللّینہ ان لوگوں پر من لینا جو ہم سے پہلے تھے رب بنا ہمارے رب ولا تو اور نہ تو اٹھوا ہم سے وہ بوجھ لا تو لنا۔ جس کی ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے و آفو اور ہمیں معاف کر دے وقف ہمیں بخش دے ور اور ہم پہ رحم کر ان تو ہی ہمارا مولا ہے تو ہی ہمارا کارساز ہے فن سرنا تو تم مدد فرما ہماری اللقی کافرین کافروں کی قوم پر آمین رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو صورت الباقارہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے ان دو آیتوں کی بڑی فضیلت ہے جو سورت باقارہ کی آخری دو آیتیں ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ صلاحت وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی انہوں نے سر اٹھایا پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا جبرائیل علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا دو نوروں کی خوشخبری سنیے یہ دو نور صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے ایک نور صورت فاتحہ ہے اور دوسرا نور صورت باقارہ کی آخری آیات ہیں آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی یہ حدیث صحیح مسلم کتاب و سلاۃ المسافرین باب فضل الفاتحہ میں موجود ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی کی توفیق سے اسی کی مدد سے ہم نے آج الحمدللہ للہ صورتُ مکمل کی ہے جو اس کے اندر کمی کوتاہی ہوئی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں معاف فرمائے اس صورت کے آخری الفاظ بھی یہی تھے اے اللہ اگر ہم بھول جائیں تو ہمیں معاف کر دینا ربنا اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دینا واف و درگزر کرنا وقت لنا ہمیں معاف کرنا ورحم ہم پہ رحم کرنا کیونکہ ہمارا مولا تو تو ہی ہے ہمارا کارساز تو تو ہی ہے اے اللہ ہم پہ رحم فرما اور جو ہم نے سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے علم میں بہت زیادہ اضافہ فرما ربی زدنی علما رب زدنی علماء رب یسر ولاۃ عسر وطم الخیر ربی شرح علی صدری و یسر علی عمری وحل العقدم السانی یفقہ کولی اور اے اللہ ہمارا شرح صدر فرما ہمارے سینے کو ہمارے دل کو ہمارے دماغ کو اپنے قرآن اور اپنے نبی کے فرمان کے لیے کھول دے اور اللہ ہماری زبان جو ہے یہ صحیح بولے ہماری زبان کو اس قابل بنا کہ ہم جو بھی قرآن و حدیث کی بات کریں جو بھی لوگوں کو بتانا چاہیں لوگ ہماری بات کو سمجھیں ہماری بات کو سنیں اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے آمین یا رب العالمین و دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین